بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه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 بسیر میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں ہاں کریں گے ہم تو قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور پور تک درست کر دیں بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نا فرمانیا کرتا جائے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا پس جس وقت کی نگاہ پترا جائے اور چاند بے نور ہو جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے نہیں نہیں کوئی پناہ نہیں آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرارگاہ ہے آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ حجت ہے گو اپنے تمام عذر سامنے ڈال دے سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں یہ کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ جس چیز پر قسم کھائی جائے اگر وہ رد کرنے کی چیز ہو تو قسم سے پہلے لا کا کلمہ نفی کی تاکید کے لیے لانا جائز ہوتا ہے یہاں قیامت کے ہونے پر اور جاہلوں کے اس قول کی تردید پر کہ قیامت نہ ہوگی قسم کھائی جا رہی ہے تو فرماتے ہیں قسم ہے قیامت کے دن کی اور قسم ہے ملامت کرنے والی جان کی حسن رحمتہ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ قیامت کی قسم ہے اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم نہیں ہے قطع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں کی قسم ہے حسن اور عارج رحمتہ اللہ علیہمہ کی قرآت لا و بیوم القیامہ ہے اس سے بھی حسن رحمہ اللہ کے قول کی تائید ہوتی ہے اس لیے کہ ان کے نزدیک پہلے قسم ہے اور دوسرے کی نہیں لیکن صحیح قول یہی ہے کہ دونوں کی قسم کھائی ہے جیسے کہ قطادہ رحمہ اللہ کا فرمان ہے ابن عباس اور سعید ابنِ جبائیر رضی اللہ عنہما اور رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے اور امام ابن جری رحمۃ اللہ علیہ کا مختار قول بھی یہی ہے یوم قیامت کو تو ہر شخص جانتا ہی ہے نفسِ علاوامہ کی قسم نفسِلوامہ کی تفسیر میں حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد مؤمن کا نفس ہے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو ملامت ہی کرتا رہتا ہے کہ یوں کیوں کہہ دیا یہ کیوں کھا لیا یہ خیال دل میں کیوں آیا ہاں فاسق فاجر غافل ہوتا ہے اسے کیا پڑی ہے جو اپنے نفس کو روکے یہ بھی مروی ہے کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اپنے آپ کو ملامت کرے گی خیر والے خیر کی کمی پر اور شر والے شر کے سرزد ہو جانے پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد مضموم نفس ہے جو نافرمان ہو فوج شدہ پر نادم ہونے والا اور اس پر ملامت کرنے والا امام ابن جری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب اقوال قریب قریب ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نفس والا ہے جو نیکی کی کمی پر برائی کے ہو جانے پر اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے اور فوج شدہ پر ندامت کرتا ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انسان یہ سوچے ہوئے ہے کہ ہم قیامت کے دن اس کی ہڈیوں کے جمع کرنے پر قادر نہ ہوں گے یہ تو نہایت غلط خیال ہے ہم اسے متفرق جگہ سے جمع کر کے دوبارہ کھڑا کریں گے اور اس کی پور پور بنا دیں گے ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں یعنی ہم قادر ہیں کہ اسے اونٹ یا گھوڑے کے طلبے کی طرح بنا دیں امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی دنیا میں بھی اگر ہم چاہتے اسے ایسا کر دیتے آیت کے لفظوں سے تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ قادرینہ حال ہے نجمعو سے یعنی انسان کیا یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کریں گے ہاں ہاں ہم قریب جمع کریں گے درہ حالانہ کہ ہمیں ان کے جمع کرنے کی قدرت ہے بلکہ اگر ہم چاہیں تو جتنا یہ تھا اس سے بھی کچھ زیادہ بنا کر اسے اٹھائیں اس کی انگلیوں کے سرے برابر کر کے ابن قطیبہ اور زجاج رحیم اللہ کے قول کے یہی معنی ہیں توبہ کی امید پر گناہ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آگے فس کو فجور کرنا چاہتا ہے یعنی قدم بقدم بڑھ رہا ہے امیدیں باندھے ہوئے ہے کہتا جاتا ہے کہ گناہ کر تو لوں توبہ بھی ہو جائے گی قیامت کے دن سے جو اس کے آگے ہے کوفر کرتا ہے وہ گویا اپنے سر پر سوار ہو کر آگے بڑھ رہا ہے ہر وقت یہی پایا جاتا ہے کہ ایک ایک قدم اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی معاشیت کی طرف بڑھاتا جاتا ہے مگر جن پر رب کا رحم ہے اکثر صلف کا قول اس آیت کی تفسیر میں یہی ہے کہ گناہوں میں جلدی کرتا ہے اور توبہ میں تاخیر کرتا ہے ابن عباس صدی اللہ عنہما فرماتے ہیں یوم حساب سے انکاری ہے ابن زید رحمت اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں اور یہی زیادہ ظاہر مراد ہے کیونکہ اس کے بعد ہی ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب ہوگی اس کا یہ سوال بھی بطور انکار کے ہے یہ تو جانتا ہے کہ قیامت کا آنا محال ہے جیسے اور جگہ ہے وہ یا قولون متہد کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو تم بتا دو کہ قیامت کب آئے گی ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا ایک دن مقرر ہے جس سے نہ تم ایک ساتھ آگے بڑھ سکو گے نہ پیچھے ہٹ سکو گے یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جب آنکھیں پتھرا جائیں گی جیسے اور جگہ فرمایا لر تک دو الم ترفرایا یعنی پلکیں جھپکیں گی نہیں بلکہ رعب و دہشت کے مارے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے بریقہ کی دوسری قراعت برآقابی ہے معنی قریب قریب ہیں اور چاند کی روشنی بالکل جاتی رہے گی اور سورج چاند جمع کر دیے جائیں گے یعنی دونوں کو بے نور کر کے لپیٹ لیا جائے گا جیسے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا عید شم سکویرت و اد النجومن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرآت میں وہ جمع آبین شم ہے انسان جب یہ پریشانی شدت ہال گھبراہٹ اور انتظام عالم کی یہ خطرناک حالت دیکھے گا تو بھاگتا جائے گا اور کہے گا کہ جائے پنا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا کہ کوئی بنا نہیں رب کے سامنے اور اس کے پاس ٹھہرنے کے سوا کوئی چار کار نہیں جیسے اور جگہ ہے اللہ نے فرمایا مَا لَكُم یعنی آج نہ تو کوئی جائے پناہ ہے نہ ایسی جگہ کہ وہاں جا کر تم انجان اور بے پہچان بن جاؤ آج ہر شخص کو اس کے اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے اعمال سے مطلع کیا جائے گا جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وہ وجد و معامل و یعنی جو کیا تھا موجود پالیں گے اور آپ کے رب کسی پر ظلم نہ کریں گے انسان اپنے آپ کو بخوبی جانتا ہے اپنے اعمال کا خود آئینہ ہے گو انکار کرے اور عذر معذرت پیش کرتا پھرے جیسا کہ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے اقرا کتاب کا کفہ نف سلی ملئی کا اے انسان اپنا نام اعمال خود پڑھ لے اور اپنے آپ کو آپ ہی جانچ لے اس کے کان آنکھ ہاتھ پاؤں دیگر اعضا ہی اس پر شہادت دینے کو کافی ہیں لیکن افسوس کہ یہ دوسروں کے عیبوں اور نقصانوں کو دیکھتا ہے اور اپنے کیڑے چننے سے غافل ہے کہا جاتا ہے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اے ابن آدم تو دوسروں کی آنکھوں کا تو تنکا دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہتیر بھی تجھے سجائی نہیں دیتا قیامت کے دن گو انسان فضول بہانے بنائے اور جھوٹی دلیلے دے اور بیکار عذر پیش کرے ایک بھی قبول نہ کیا جائے گا اس آیت کے ایک معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ وہ پردے ڈالے ایل یمن پردے کو عذار کہتے ہیں آئین سے لیکن صحیح معنی اوپر والے ہیں جیسے اور جگہ ہے کہ کوئی معقول عذر نہ پا کر اپنے شرک کا سرے سے انکار ہی کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہم مشرک تھے ہی نہیں اور جگہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھا کھا کر سچا ہونا چاہیں گے جیسے دنیا میں تمہارے سامنے اے مؤمنوں ان کی حالت ہے لیکن اللہ تعالیٰ پر تو ان کا جھوٹ ظاہر ہے گو وہ اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتے رہیں غرض عزر معذرت انہیں قیامت کے دن کچھ کار آمد نہ ہوگی جیسے اور جگہ اللہ فرماتے ہیں معذرت و ہم یعنی ظالموں کو اس روز ان کی معذرت کچھ کار آمد نہ ہوگی یہ اپنے شرک کے ساتھ ہی اپنی تمام بدعمالیوں کا انکار کر دیں گے لیکن بے سود اور بے فائدہ ہوگا